شاید لئی کیے جان اور اللہ یہ سودے غور کرنا جس سودے در والا خالق کائنات جن نے جنت من رکھیا ایمان والوں دی جان اور مال دا تے اللہ تعالی سبحان اللہ ایسا سودے باز ہے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 یوں ابھی بد بخت قوم ہاں خدا دے حقیقت والے قرآن نو ڈراما سمجھنے ڈرامے جی حقیقت چوٹنا نو جو جو ہے ہوں سارا جھوٹ نہ مراد بکواس نو ناری دہڑی انج و جیسے سچ تے سچ نو سنیے تے ایس کان چار ہاں غفلت نال سننا ہے جی سننا تو اتنے لا کے ٹور جانا ہے جتی پانی کپڑا جالنا تو گھر ٹر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 ہوں تکبر تے فخر تے ناز والی چال جڑی ہے نا اللہ پسند نہیں ہوتی ہوں پلا اللہ نو تکبر دے پسند نہیں ہوتا لیکن کہڑا تکبر پسند نہیں جڑا حق اگے ہوگیا کرنا اللہ نو بڑا ہی پسند ہاں تکبر بلیا تکبر دیا دو نے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 معلوم ہوا مالو ہوا یہ جو کہتے ہیں اسلام میں بندے آ, اسلام دی گل سخت اسلام دی گل نو آسان نیا, گل جا ہو جاو نا نہ تے مولوی بڑا سخت ہے توبہ توبہ تلے بلے بھائی اس ماحول بھی تو اللہ بچا اخت سخت مولوی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 جوزا جوزا جوزا جوزا جوزا بلا غور کرنا بے لیا قرآن نو کرو تلوار تو جانے جوگا کی ابے دے چمتے ختم جوگا ابا سڈے کا صاحب آیا جیسا سورہ یا سن پڑیا ابے کی جان نہیں پی دی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 سوچتا ہے سوچ دلہ وحدہ شریک دے تمام قوانین عدل و انصاف ذات نے قانون بنایا ہی ایسا ہے کہ باہیں دشمن ہوکے پی گل تے فیصلہ کے ہاک دینا دشمنی تمہیں نا انصافی پر نہ مجبور کرے ना, ना, دشمن نال نا برتی بیٹھا ہوں میں مولا علی سرکار کا فیصلہ مولا علی سرکار کا جھگڑا ہو گیا یہودی دلیفہ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 کلمہ رسول اللہ کا پڑھ کے تے اسلام قبول کیتا تے مولا علی نے پوچھا کیوں پڑھ لیا جہاں کوڑا کوڑا, کوڑا نہیں ہوں چھانٹا جی یعنی کوڑے نو دے نے چانٹا چابک تو وہ کہن لگا ہی سی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 سڈے کو ہے کوئی نہیں ہوں گے جی طرح جدو یزید پلیتی حسین پاک لے اونا اونا حکمران گوارا تیسرا ویکیا بے نماز چھٹ دا ہے دیکھیا جہ خدا کا فرد چڈ دور مدا مد فرض کتوں پورا کرے گا جہرا رب سونے دی عظیم ذات سے فرض پی جانا ہے خدا دی مخلوق کے فرض پی دے نی لگے گا جی میں کوکا کولا دی بوتل پی پرواہ نہیں. خدا دی قسم کر جا.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 خدا وہد الاد شریف کی قسم ہے اختلاف نے فیصلہ کیتا کہ جیڑا حکمران خدا دے قرآن دا پورا پا بند نہیں اے فراؤن بننا چاہتا ہے حضور امت مسلط ہونا چاہتا ہے یہ جانو ہی تسلیم کیتا جائے نہ بن دا جائے تو چنگا ہوئے گا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 جے یزید رنڈی کلیا پہ اے پلیت ٹبر ڈرامے پارٹی والا حسین حسین دی جماعت کا گا جا خواجہ احمد میروی سکار وگرت مند گا خواجہ احمد مہروی سرکار اج تے اٹھے جناب اوٹی ہی لگا کر احمد مہر بھی سرکار رحمت اللہ تعالی اے وی <Ss> واسطے کہ سرکار نماز پڑھ نال ایک بندہ گانا گا کے گا سیا اونٹ تانا گاڑا جا رہا نماز توڑ دتی سوٹا کے گئے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 رحمان ایک گل کر کے نعمت کیڑی کہڑیاں چٹلا ہوگے معلوم ہو جائے بڑی ویمت ہے جو دی ملے ہوئے گھر والی کسی غیر دھت بھی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 قبر بھی نہیں دس دیا میں حیران ہوا جی جی مردہ دیا قبر پہ کپڑا کیوں تبیا مزدورات نا ماں اج دی شرم و حیا والی بھی پتر حسین والے آ پتر مولا حسین ورگے نہیں تے عمران خان ورگے تو ہاں ہر میں اور گل کر لگا گورجنا میں ساری زندگی دل ہونا <سؤال: سؤال> اللہ سونا <سؤال> اندر ہی منہ تھوڑا فکیر آ جے تندروں رونا پہن تو مر ساری رحمت لائن واسطے آ گئی <سؤال> <سؤال> خدا ختم کر دیا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 تل لگے وہ صاحب اختیار تھے قدرت تھے مسافر حسین دی گل سنا نہ میرے میرے علی شاہ نہیں انگریز نے پوچھا سپریڈ اس لیے پنڈی کا شاہ جی جائیداد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 I'm hurting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 ان ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں مطلب ہاں کے سال کے رکھتے فرمانے نے یار ایدمت کی تیڑ بھی نہیں پچھاندی یہ بٹا بھی دھیان نہیں رکھتی تیری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 अगो इक आई बंद दयाल साल जो गुजरे बदल कोई शब कपड़े आला आया ना फिर मरो मरो बेमानो असा दे बचा दे फिर कई मानिया आया असा दे पालते फिर दे सी वजह जे तुसा ओ दे बने दे मुड़ा असा भी तो नहीं बनने جن رسول بن جائے گا رائے جی بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار ہے جنگے اندر بے سازو سامان ہے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 फरिशते कि आए खड़े सर जले खड़े सन इंसाना फरिशते सन समझ जेडे थले मुस्तफा करीम रहमत अपनी फरिशते फिर अल्लाह ने आख्या फरिश्ते जाओ साढ़े फकीर दरवेश पाक खड़े जे पाको उन्होंने रल जाओ साबा फरमाते असा तलवार मार दे सन तलवार दूर होंगी सी सिर पहले उतर जाता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 ایسی کہ یہ مسل... ہر مسلمان دے نکل دی. میرے عزت عورت جیسی عزت کاروبار دا ذریعہ بنا وہ بازاری مال ہے پیا کھا دس ہزار پیا کھانا پنجا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 جنہ نے فکیر بلایا میری آواز سو سو گنا اس آواز زیادہ ہے اللہ تعالیٰ جی غلط فہمی اُن لگی میں دو تاریخ لکھ کے بھد کا انہاں آپ لکھی میں او دے مطابق میں اپنے وعدے پہنچ گیا میں لیکن اس تاریخ میں ملتوی نہ کی دور دراز نہیں پہلی بارفی اللہ, اللہ دعا اللہ حضور دے مولا حسین الحمد للہ